ربش راہلی صدری وحل السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکات ناظرین کے سلسلے میں آج ہم ساتویں پارے کا مطالعہ کریں گے اللہ تعالی کا شکر ہے جس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو زیادہ بہتر ہو زیادہ افضل ہو جس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکو سوائے اس کے جو اس کی طرف سے ہی نازل ہوئی یعنی قرآن مجید گویا اگر ہم اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے میں بہتر طریقے کو معلوم کرنا چاہتے ہیں صحیح ترین راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازم ہے کہ ہم اس کتاب کی طرف لوٹیں اس کی طرف رجوع کریں اس سے معلوم کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں فرمایا من الحق يقولون ربنا نہ رب ربنا نکتنا معاہدین شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے یہ نسارا کی صفات بیان ہو رہی ہیں بیسیکلی کہ وہ تکبر نہیں کرتے اسی لیے جب وہ حق کو پاتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں یہ صرف ان کی نہیں یعنی نجاشی کی طرف اشارہ اور ان کے درباریوں کی طرف بلکہ کوئی بھی شخص جو حق کا متلاشی ہو اور اس معاملے میں سچا ہو اور تکبر سے خالی ہو تو جب حق اس کے سامنے آتا ہے تو وہ فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے, کیونکہ تکبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان حق کا انکار کر دے جبکہ اس کا دل گواہی دے رہا ہو کہ صحیح بات کیا ہے کسی بھی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی آنکھیں قیامت کے دن آگ کو نہیں دیکھیں گی ان میں سے ایک وہ آنکھ ہے جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی اور یہاں پر جب ان کے سامنے حضرت جافر نے قرآن پاک کی آیات تلاوت کر کے سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور انہوں نے فورن ہی اس کو پہچان لیا بات ان کے دلوں تک پہنچ گئی اور کہنے لگے وما لنا وما جاءنا من الحق آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو حق ہمارے پاس آیا ہے اسے کیوں نہ مان لے جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سالح لوگوں میں شامل کرے یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور بہترین خواہش ہے کہ انسان اپنے آپ کو صالح یا نیک لوگوں میں شامل کرنا چاہے ان کی کمپنی پسند کرے کیونکہ انسان اپنی کمپنی سے پہچانا جاتا ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اس سے جانا جاتا ہے کہ وہ کن کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے کیونکہ انسان رشتے داروں کے معاملے میں تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی لیکن دوستوں کے معاملے میں اس کی اپنی چوائس ہوتی ہے انسان اسی کو دوست بناتا ہے یا اسی کی طرف لپکتا ہے جس سے اس کی قلبی یا ذہنی مماثلت ہوتی ہے یا وہ ان کے درمیان کمفرٹیبل فیل کرتا ہے تو یہاں پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو شخص حق کو چاہتا ہے سچ سے محبت کرتا ہے نیکی سے محبت کرتا ہے وہ قدرتی طور پر نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہے دنیا میں بھی ویسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ انہی کے درمیان اٹھایا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام جن کو اللہ تعالی نے دنیا کی تمام نعمتیں عطا کی نبوت سے سرفراز کیا سب کچھ پا کر ان کی تمنا کیا تھی فاطرات دنیا و توفنی مسلم وعلحقنی بالصالحین کہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے تو ہی میرا مددگار ہے تو ہی میرا دوست ہے توفنی مسلمن میری تمنا کیا ہے کہ تو مجھے اسلام کی حالت میں اپنی اطاعت اور برداری کی حالت میں فوت کر اور مجھے صالحین میں سے اٹھا اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا یعنی میرا تعلق ان کے ساتھ ہو کسی شاعر نے کہا تھا کہ احب الصالحین ولست صالحین میں صالحین سے محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں ان میں سے ہوں نہیں کیوں رکھتا ہوں یار ذکنی صلاح شاید اللہ تعالی مجھے بھی ہدایت کی توفیق دے اور میرے اندر بھی بھلائی اور خیر پیدا کر دے کیونکہ انسان اپنے ماحول سے اپنے آس پاس کے لوگوں سے لازمی طور پر متاثر ہوتا ہے تو یہاں ان کے بھی ایمان لانے کے بعد حق کو قبول کرنے کے بعد جو دعا تھی جو تما تھی جو خواہش تھی تمنا تھی وہ کیا تھی اَن ربنا مع القوم الصالحین کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے ان کی اس دعا کی بدولت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کس بات کا اعلان فرمایا کیا خوشخبری دیما قالو جنات تجري من خالدین فیہا وذالک جزاء ودالحسنین ان کے اس قول کی وجہ سے اس بات کی وجہ سے اب یہاں یاد رکھیے کہ وہ ایک بات ہے جس کی جزا جنت ہے یہ کون سی بات ہے یہ ایک سچی بات ہے جو ان کے دل کی صحیح طور پر نمائندگی کر رہی تھی یعنی قول اور قلب میں یا ان کے دل اور زبان میں فرق نہیں تھا وہ حقیقت یہی چاہتے تھے تو اس قول کی بدولت اللہ نے ان کے لیے جنت دی اور ایک حقیقت ہے کہ انسان بعض وقت ایک اچھی بات کہتا ہے اور انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض وقت انسان اللہ جلح کی رضامندی کا کوئی ایسا کلمہ کہہ دیتا ہے جس کے متعلق اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے قیامت تک رضامندی لکھ دیتا ہے تو اس سے یہ بات بھی کھل کر سامنے آتی ہے کہ انسان کو اپنی گفتگو پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی اور مثبت باتیں نکالنی چاہیے منفی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ گفتگو بہرحال انسان کے عمل کو دعوت دیتی ہے تو ان کے قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو جو بدلہ دیا وہ کیا تھا ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے یہ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا انکار بھی زبان سے چند بول ہوتے ہیں چند لفظ ہوتے ہیں جو انسان نکالتا ہے لیکن یہ بول اس کو دوسری طرف لے جاتے ہیں اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی اور نیکی جنت کی طرف اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف یعنی کہ نقطۂ آغاز کیا ہے انسان کا بول اور پھر جیسا بول ہوگا ویسا انجام پھر فرمایا آمنو لا ما احل اللہ لکم ولا اے لوگو جو ایمان لائے ہو جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو یعنی خود حلال و حرام کی مختار نہ بن جاؤ دین کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لو دین کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہی قبول کرو یعنی انسان بعض اوقات دین کے معاملے میں کچھ چیزوں کو قبول نہیں کرتا اور کچھ چیزوں کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنا چاہتا ہے اس کی انسان کو اجازت نہیں دی گئی یعنی اپنی خواہشات کو دین میں داخل نہیں کیا جا سکتا مومن ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ انسان جس چیز پر زبان سے ایمان لایا ہے پھر عمل سے بھی اس کے مطابق اپنے آپ کو سچا ثابت کرے یعنی عمل میں بھی وہی چیز آئے تو جہاں انسان کو حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہیں وہاں حلال کو بھی حرام نہیں کر سکتا بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالی کی کچھ حلال کردہ چیزوں کو جب وہ اپنے لیے حرام کر لے گا ان سے اپنے آپ کو محروم کر لے گا یا جائز خواہشات یا جائز لذت سے اپنے آپ کو روک لے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کے زیادہ قریب ہو جائے یا اللہ کی زیادہ محبت اس کو حاصل ہو جائے تو یہ نظریہ غلط ہے دین نام ہے عبادت نام ہے اطاط کا کہ جہاں تک جانے کی اجازت دی گئی وہی تک جاؤ اور جہاں رکنے کو کہا وہاں رک جاؤ یہی دراصل دین ہے اس میں انسان اس کی حکمت ضرور جانے لیکن اگر کسی چیز کی حکمت نہیں بھی سمجھ آتی تو بھی انسان کے لیے لازم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اسے چاہتا ہے اس کے مطابق عمل کرے پھر فرمایا والا تادو اور حد سے تجاوز نہ کرو یعنی اللہ کی حدوں کو مت فلاں اس سے آگے مت بڑھو کیونکہ اسی کا نام پھر فسک ہوتا ہے فرمانی ہوتی ہے ان اللہ عل یاب المعتین بے شک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا حد سے بڑھنا کسی بھی معاملے میں خواتین کا معاملہ یا دنیا کا معاملہ دونوں مہینہ پسندیدہ ہے خوبصورت راستہ اعتدال کا راستہ ہے تو یہاں سے ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ ہمارے دین میں مادی چیزوں سے جسمانی دوری نہیں ذہنی اور قلبی دوری پسندیدہ ہے کہ انسان ان چیزوں کا لالچی نہ ہو ان چیزوں کے پیچھے غلط کام نہ کرنے لگے لیکن اگر حلال اور جائز اور معتدل طریقے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو یہ بھی اس کی شکر گزاری میں شامل ہوتا ہے اور یہ بھی عبادت کا حصہ ہے وکلو اور کھاؤ وکلو مما رزا اللہ حلالم طیبہ اس میں سے جو تم کو اللہ نے رسک دیا ہے حلال پاکیزہ وقت اللہ تم بھی اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان لائے ہو یعنی اصل چیز ہے اللہ کا ڈر احتیاط کی زندگی تقوی کی زندگی جو ہر معاملے میں کھانے پینے کے معاملے میں بھی شادی بیاہ کے معاملے میں بھی اور باقی تمام زندگی میں بھی اسی طرح گفتگو کے معاملے میں تو جہاں گفتگو کی بات ہے وہاں اب قسمے کھانے کے بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں لاہو آخم اللہ فی بما أَقَّدْتُمُ تم لوگ جو محمل قسم کھا لیتے ہو یعنی لسمے ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا یعنی بےمانی قسم کی جو ہوتی اگرچہ وہ بھی پسندیدہ نہیں مگر جو قسمے تم جان بوجھ کر کھاتے ہو ان پر وہ ضرور تم سے مواقع کرے گا ایسی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے یعنی قسم کھا اللہ کا نام لے کے اگر کسی سے کوئی وعدہ کیا اور پھر اس کو توڑ دیا تو یہ معمولی بات نہیں یہ کبیرا گنا ہے اور اس سے توبہ کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اس کا کفارہ دے یعنی کچھ صدقہ دے وہ کفارہ کیا ہے کہ دس مسکینوں کو وہ اوسط درجے کا کھانا کھلاؤ جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو یا انہیں کپڑے پہناؤ یا ایک غلام آزاد کرو اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ تین دن کے روزے رکھے کنزرکٹو یعنی اکٹھے ایک ہی بار مسلسل تین دن یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا کر توڑ ڈالو اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے شاید کہ تم شکر ادا کرو اس میں شکر گزاری کی کیا بات ہے شکر گزاری اس لیے کہ اللہ تعالی نے یہ بھی بتا دیا کہ کیا غلط ہے اور پھر اس غلطی سے نکلنے کا طریقہ بھی بتا دیا یہ اس کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ اگر وہ ہمیں نہ بتاتا کہ توبہ کا طریقہ کیا تو ہمارے کتنی مشکل ہو جاتی اور گناہ کا جو بوجھ ہے ہمارے قلب اور ضمیر پر بڑھتا رہتا اور وہ ہمیں بیمار کر دیتا کیونکہ جب ہم اس بوجھ کو اتارتے نہیں تو وہ بہت سی اور بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے ایک اور چیز جو یہاں بہت اہم ہے وہ فضو امان اپنی قسموں کی حفاظت کرو زبان کی حفاظت بھی ضروری ہے قسموں کی حفاظت حلال حرام کی تمیز میں بھی حفاظت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ احفظ اللہ احفظ کا تم اللہ کے احکامات کی اللہ کی باتوں کی اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی پروٹیکشن میں رہے اس کو پھر اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے زندگی میں ہم اکثر فکر مند ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں تو ان بہت سے پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے حل کیا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی حدود کی حفاظت کرے اور یہ حفاظت کب ہوگی جب انسان کے اندر تکوا ہوگا احتیاط کرے گا اللہ کا ڈر ہوگا کہ کہیں میں وہ کام نہ کر بیٹھوں جو اس کو ناپسند ہو پھر فرمایا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 یعنی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ چار شیطانی کام جن کو حرام قرار دیا گیا ہے ان سے مکمل طور پر اجتناب کرو ان میں پہلی چیز شراب ہے عام طور پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں حرام کا لفظ لکھا ہوا ہے لیکن میری سمجھ میں کبھی نہیں آتا کہ جس چیز کو گناہ کہا گیا ہو جسے صورت البکرا 219 میں فرمایا اور جس چیز کو شیطانی کام کہا گیا ہو وہ چیز جائز کہاں سے ہو سکتی اس کے لیے رخصت کہاں سے ملتی یعنی ایک ہے اللہ کا راستہ اور ایک ہے شیطان کا راستہ ان چیزوں کی دعوت شیطان دیتا ہے شیطان انسان کے لیے ان کاموں کو اٹریکٹو بنا کے انسان کے لیے پیش کرتا ہے تو اور دوسری طرف یہ کہ حدیث میں واضح طور پر حرام کا لفظ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے اور اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ہو تو نہ پیے نہ اس کو فروخت کرے خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ماں آتا کو مر رسول فخ جو رسول تمہیں دیتے ہیں اس کو لے لو جس سے وہ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ تو جب آپ نے اس کو حرام کر دیا تو پھر ہمارے لیے کہاں سے حلال رہ گئی جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے پھر دوسری طرف جوا۔ شراب جو ہے یہ اصل میں انسان کے لیے غفلت کا سبب بنتی انسان کے ہوش و حواس کی دشمن اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ زندگی جو دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے اور اس میں جائز ضرورت کے تحت آرام کرنا کھانا پینا شادی بیاہ وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ ہے وہ انسان کی ضروریات ہے جو اللہ نے رکھی حلال طریقے سے پوری کرنا وہ بھی عبادت ہے لیکن جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور پھر کام کاج کے دوران عبادت کے دوران جو چیزیں انسان کو غافل کرنے والی ہیں ان چیزوں کو ہمارے لیے منع کر دیا گیا جن میں سے شراب ہے کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ شراب اس وقت مت پیو جب نماز کا وقت ہو کیونکہ ایسا نہ ہو تو پتہ ہی نہ چلے تم نے کیا پڑھا اور دن میں پانچ دفعہ نماز کا وقت ہوتا ہے اگر ایک دفعہ انسان نشے میں آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری نماز تک اس کا نشہ دور ہی نہ ہو اور ایک نماز کا جانا جو ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصر کی نماز کا ہونا اس سے دی کہ گویا کسی کا گھر اور جو اس میں سب تباہ ہو جائے ہمارے یہاں اتنی کثرت سے نمازیں چھوڑی جاتی ہیں کہ لوگوں کو احساس ہی نہیں کہ ایک نماز کا جانا کتنی بڑی نقصان کی چیز ہے جب کسی کا خدا نہ خاصا گھر جل جائے یا گر جائے یا کوئی نقصان ہو جائے یا کسی کے کا کاروبار میں کوئی نقصان ہو تو لوگ دنوں تک افسوس کرتے رہتے ہیں اور دکھ محسوس کرتے ہیں لیکن جب ایک نماز چلی جائے جو اس سے بھی بڑا نقصان ہے کہ گھر اور گھر کے اندر جو ہے گھر والے بھی ساتھ ہی مر جائیں اس سے بڑا نقصان انسان کرتا مگر اس کا احساس نہیں ہوتا تو اس لیے ان تمام چیزوں سے روک دیا گیا جو انسان کی عبادت کے راستے میں رکاوٹ ہیں عبداللہ ابن ام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباستوں کی جڑ ہے جس نے شراب پی چالیس روز اس کی نماز قبول نہ ہوگی وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی پھر جوا جوا جو ہے وہ انسان کے اندر بے حسی اور خود غرضی پیدا کرتا ہے تو اس سے روک دیا گیا اور اس میں لاٹری اور اس قسم کی تمام چیزیں آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ساتھی سے کہا آؤ جوا کھیلے تو اسے چاہیے کہ کچھ صدقہ کرے والانصاب انصاب اور پھر آستانے جہاں پر اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کے لیے جانور وغیرہ قربان کیے جاتے ہیں والازلام اور پھر یہ پانسے تیر اور یعنی فالگیری وغیرہ جس میں غیر اللہ سے مدد لی جاتی ہے تو یہ تمام چیزیں دین کی دشمن ہیں فرمایا فجتا نبو لعلکم تفلحون ان سب سے بچو ان سب کو چھوڑ دو تاکہ تم کامیاب ہو سکو چونکہ یہ شیطانی کام ہے اس لیے شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے یہ ہے اصل مشکل پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے پھل انتم تم اللہ تعالی سوال کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں ہم کیا جواب دیں گے ہاں یا نہ ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اگر اللہ تعالی کی بات پر کوئی کہ میں تو نہیں رکنے والا تو یہ تو پھر خدا سے مقابلہ ہو گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا وحدر اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یعنی ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو واضح الفاظ میں شراب کو حرام کہا وحدرو ڈرو بچو فن طول تم اور اگر تم نے منہ مو موڑا تم نے بات نہ مانی فالم تو جان لو انسول بے شک ہمارے رسول پر تو کلم کُلہ پیغام پہنچانا ہے یعنی اس نے تو میسج کنوے کر دیا اس کی ذمہ داری پوری ہو گئی آگے اب جوابدہی تمہیں کرنی ہوگی اب یہاں سوال پیدا ہو کہ جو لوگ پہلے یہ سب کچھ کرتے رہے ان کا کیا ہوگا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 اور جو فرمان الہی ہو اسے مانے پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے يحب ایسے لوگ اللہ کے محبوب ہیں جو اللہ کی خاطر اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں جو حرام چھوڑ کر حلال کی طرف آ جاتے ہیں تو یقیناً وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ کی محبت ہوگی پھر اس کے لیے ان چیزوں سے نکلنا نہ صرف یہ کہ شراب بلکہ نشے کی کسی بھی چیز سے نکلنا پھر مشکل نہ رہے گا کیونکہ ان چیزوں کا مقابلہ ایمان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے محض بل پار اور یہ چیزیں اتنی کام نہیں آتی یا آمنو جو ایمان لائے ہو لئی امن اب سعید اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا کیوں لیا اللہ اللہ خاف بل اصل مقصد کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو آزماتا رہتا ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب آزمائش گزر جاتی تو پھر انسان سوچتا ہے یہ کیا ہوا اور مجھے ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا ہاں اگر انسان اس کا احساس کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے لیکن یہ جو آزمائش ہے کہ انسان کی دل پسند چیز جو اللہ کی ناپسند کی ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہاتھ کی ریچ میں ہے دور نہیں کوئی روکنے والا نہیں کوئی منع کرنے والا نہیں فریلی اویلیبل ہے اب پھر انسان صرف اللہ کے ڈر سے رک جائے یہ ہے اصل ایمان یہ ہے ایمان کی سچائی کہ دنیا کا کوئی خوف دنیا کی کوئی لالچ دنیا کا کوئی مفاد اور کسی کا کوئی پریشر وہ کوئی مانے نہ رکھے سوائے اس کے کہ انسان جو بھی کرے اللہ کے لیے اور جو چھوڑے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں جب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ عمرہ حدیبیہ کے لیے جا رہے تھے تو اس موقع پر جب احرام کی حالت میں ایک دفعہ شکار کے پرندے بالکل قریب آ گئے چونکہ احرام میں شکار کرنا منع ہے تو باوجود اس کے وہ بالکل قریب تھے ان کے سروں پہ گر پڑ رہے تھے لیکن انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا نظر اٹھا کے نہیں دیکھی کہ اللہ نے روکا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ بذاتے ہی حرام نہیں تھے یہ پرندے حلال تھے شکار کیا جا سکتا تھا وہ کھا سکتے تھے لیکن یہ آزمائش تھی اور احرام کی حالت میں جتنی بھی پابندیاں وہ ایک امتحان ہے آزمائش ہے اور یہ امتحان سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے لیا گیا تھا چند چیزیں ان کو منع کی گئی تھی اللہ تعالیٰ اس کا قرآن مجید میں ذکر بھی کرتے وہ ادب طلبہ ابراہیم اور ابو ہُو اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دیا اس کے نتیجے میں اس امتحان میں کامیاب ہونے کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جَعِلُكَ لِنَّاسِ اماما میں تمہیں دنیا کا امام بنانے والا ہوں اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں برکت اور خیر رکھی کیوں یہ کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے نہ تھا یہ صرف اور صرف اللہ کے حکم کی بنا پر تھا تو اصل کامیاب وہی ہے اور اصل میں امامت کے لائق وہی ہے جو صرف اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دے اور صحابہ کرام نے اسی لیے بہترین طریقے سے دنیا کی امامت کی اور جہاں گئے دین پھیلتا چلا گیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی حدود کی حفاظت کی تھی ان آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تھے فمن اتدا فمن اعتدا تو جو حد سے بڑھا جس نے حد سے تجاوز کیا اس تمبی کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے آگے بڑھ گیا اس کے لیے دردناک سزا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے یعنی اگر اس نے حد توڑ دی تو جو جانور, اس نے مارا ہو اسی کے ہم ایک جانور اسے معیشیوں میں سے نظر دینا ہوگا یہاں بھی کفارے میں صدقہ کرنا ہوگا یعنی محض خالی زبانی توبہ کافی نہیں جس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے اصل میں سب کا ایمان کا لیول ایک نہیں ہوتا کچھ لوگ نہیں آزمائشوں میں کامیاب ہوتے یا ٹمپٹیشن کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں تو پھر جب ریگریٹ ہو توبہ کرنا چاہیں تو اس کا دروازہ بھی کھول دیا گیا یعنی یہ اس لیے نہیں رکھی رخصت کے انسان کے کہ اچھا وہ میں اپنی مرضی کرلوں گا اور پھر یہ بعد میں کفارت دے دوں گا دم دے دوں گا تو یہ طریقہ نہیں انسان ہے انسان کے اوپر مختلف کیفیات ہوتی ہے, کبھی بھول چک ہوتی ہے کبھی کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے تو اس کے بعد با... اگر انسان ہونے کے ناطے وہ یعنی کہ اس سے غلطی جائے تو پھر اس سے توبہ کا طریقہ یہ ہے اور یہ نظرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفوارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے یعنی ایک طرح سے جرمانہ ہے اب یہ کتنے روزے کتنے مسکین تو یہ بھی دو آدل آدمی ہی فیصلہ کریں گے پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا ارادہ کیا تو اللہ اس سے بدلا لے گا اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے تو آخرت میں تو جو ہوگا سو ہوگا دنیا میں بھی بعض اوقات ایسی چیزوں کا وبال انسان دیکھ لیتا ہے کسی نے کسی چکل میں تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زاد راہ بھی بنا سکتے ہو البتہ خوشکے کا شکار جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم پر حرام کیا گیا ہے پس بچو اس خدا کی نا فرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا بھی ہے رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے جسرت الخبی خا ناپاک کی بہت تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو یعنی ناپاک کی کثرت انسان کی ایک ویکنیس ہے کسی بھی چیز کی کسرت اس کو مروب کرتی چاہے مال کی کسرت ہو چاہے علم کی ہو چاہے دنیا کی کسی بھی چیز کی لوگوں کی کسرت اولاد کی کثرت مختلف چیزوں میں انسان کی ایک عمومی بیکنس ہے لیکن یہاں پر جس چیز کی تلقین کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کسرت بذات خود کوئی بری چیز نہیں لیکن اصل چیز ہے کہ اس میں سے جائز حلال کیا ہے وہ مثلاً اگر مال ہے تو اس کا سورس کیا ہے سورس آف انکم کیا ہے اگر حرام کے ذریعے مثلاً رشوت سود اور دیگر غلط ذرائع سے انسان ڈیروں مال بھی اکٹھا کر لیتا ہے تو اللہ سبحان تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں وہ انسان خود کھاتا ہے استعمال کرتا ہے تو اس کے لیے وبال جان صدقہ کرتا ہے تو کچھ بھی قبول نہیں اس میں سے اور اگر وارثوں کے لیے چھوڑ کے مرتا ہے تو جہنم کا توشہ ہے یعنی کسی بھی حال میں اس سے کوئی بھلائی اور خیر نکلنے والی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے یعنی ہر صبح فرشتے یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا جو کافی ہو جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو غفلت میں ڈال دے لیکن اس کے مقابلے میں اگر حلال کا ایک لقمہ اللہ کے راستے میں کرتا ہے تو وہ ایک لقمہ اللہ تعالی بڑھاتا رہتا ہے تاکہ وہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے اس میں اتنی برکت ہو جاتی تو یہاں پر انسان کو ایک معیار دیا جا رہا ہے کہ حلال اور حرام پاک اور ناپاک جائز اور ناجائز جائز یہ دونوں برابر نہیں لہذا جو اقل مند انسان ہے اس کو ہر حال میں حلال پر قناط کرنی چاہیے چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو فتق اللہ پھر اللہ سے ڈرو یا ال الباب اے عقل بالو لال تفل تاکہ تم فلاح آ جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گویا تقوا کامیابی کی علامت ہے